يَا أَيُّهَا اے چادر میں لپٹنے والے او مل کو رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو نس اوسمن ہوں کو لیلا رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو علیہ یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو ان سن کیلئی کپول شکیل ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں <تصفيق> بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہو وَذكُر اسم ربك و إليه اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہو رب المشرق والمغرب لا إلا هو هو وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے اسی کو کار ساز بنا لو اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو وذرنی والمكذبین اول النعمه ومهلهم قليلا اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دو ان لدینا یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے وطعاماً ذا وعذاباً اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے انسل رسول الا فراؤن رسول جٹلانے والو یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا فَعَصَا فِرْعَونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لئے زبردست و بال تھی فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَن يَجْعَلُ الْوِلْدَا نَشِيبًا اگر تم بھی نہ مانے تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا به، كان اور جس سے آسمان پھٹ پڑے گا اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے انہا یہ ایک نصیحت کی بات ہے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے ان پو نسو سلسپ تین واحد در ل علیم کمف القرآن عمفیل میلون سن میں تو هو موڑی کم خیریت اللہ ہوں خیرو میں غفور اللہ اے پیغمبر تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے اس لیے اس نے تم پر عنایت فرما دی ہے اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے اور کچھ ایسے جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے لہذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض دو اچھا والا قرض اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے